وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم لحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله السمعي لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله لعلكم ترحمون محترم سامنين دين الحائيو أردوستو آج خود بے قاصل موضوع جو ہے اولاد کی تربیت اور ان کی دینی تعلیم اور ان کی اصلاح ہے اللہ رب العالمی نے ہم تمام مسلمانوں پر جو فرائد بقرر کی ہیں ان میں ایک فریدہ ہے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ماں کو اولاد کے بنا اور بگاڑ اصلاح اور فساد کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے رب العالمین نے فرمایا فطرۃ فطر اللہ فطرہ علیہ لبدیر یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کو جو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے کل و مولودی یولتول فطر صحیح دین پر پیدا کیا ہے ہوشیار رہنا لا تبدیر لخلق اللہ بڑی ہونے کے بعد اولاد اس فطرت کو بدل نہ سکے یعنی ابتدائی سے ان کی ایسی تعلیم و تربیت کرو کہ اللہ نے ان کو اسلام پر پیدا کیا ہے تو مرتے دم تک وہ اسلام پر قائم رہیں اور یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے ماں باپ کو دی ہے فرمایا لَا تبدیل اللہ نبی الحیض سراب شاہ نے شاخ بول مولو فتر ہی اوی او نمکانی ہر اولاد کو اللہ تعالیٰ فطرتی دین اسلام پر پیدا کرتا ہے بعد میں ماں اپنی اپنی فرواہی سے کہ اس کو یہودی کے راستے پہ ڈال دیے یہودی کبھی عیشائی بنا دیا کبھی مجوسی بنا دیا کبھی آس پرست بنا دیا یہ سب والدین کی فرواہی سے اولاد کا بگاڑ ہوتا ہے اسی لیے جی اللہ نے فرمایا کلو مولودی وا مست قیامت کے دن انسان اپنے بھی گناہ کا اواز اٹھائے گا اور اپنی اولاد کے گمراہ کا بھی بوجھ اللہ کا اٹھائے گا انسان کو چاہیے کہ اپنا فریضہ ادا کرے اور اس فریضے کو ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتا ہی نہ کرے خصوصاً دوستو اولاد کی تعلیم و طبیعت کے لیے چار چیزوں کا خاص خیال رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پابندی کے توفیق نصیب ہی فرمائے ہیں تو بہت ساری چیزیں میں نے لیکن میں نے صرف چار چیزیں بتاؤ اختشار کے رکھا ہے اگر ان چیزوں چاروں چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یقین امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری اولاد سراتے مستقیم فطرت اسلام دین پر رہے گی اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے دیش کا اشاریہ بنے گا بنے گی سب سے پہلی چیز دوستوں یہ آج بڑے فکرے کا دور سب سے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم اپنا کچھ نہ کچھ وقت اپنی اولاد کے ساتھ گزارے اولاد کے ساتھ بیٹھے ان سے کچھ باتیں کریں اولاد کو اپنے قریب رکھیں آج ایک ایسا فتنا ہے اگر گھر میں چار بیٹے ہیں تو ہر ایک ہر بیٹا ماں باپ سے اپنا اپنا الگ آج سب سے بڑی ساتھی انسان تو اس کا موبائل بن چکا ہے بس بٹن ہے کی بورڈ اس کو اگلی گھمانے کی ضرورت ہے انسان ماں کو باپ کو دوست کو احباب کو سب کو چھوڑ کر کے اگر رات تک اسے بیٹھنا پڑے تو انسان اسی میں اپنا وقت گزار دیتا ہے آج بہت زیادہ انکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے اولاد کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیٹھیں اور غالبان یہی وجہ ہے نبی الحصرا صاحب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بیمانا ڈا تل موبن کو نجات کیسے مل سکتے ہی دنیا میں گمراہی سے دنیا میں چیتنوں سے اگا بے خبر نام سے اللہ کے رسول ایک مومن کیسے نجات پہ سکتا ہے تو, تو, اگر اپنی تو یہ موبن کے نجات کا ذریعہ ہوگا آج انسان دوستوں کے ساتھ ہے اور ماں جو ہے اپنے گروہ پہ لگے ہوئے ہے اور بچے اپنے اپنے کمرے میں یہ ای ایسا اتنے کا دور ہے کہ ہر ایک ایک में میں ایک چھت کے نیچے رکھ کر کے بھی سب جو ہے دوستوں جدا جدا ہے ملاقات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کے ضرورت ہے ضروری ہے تاکہ اولاد ماں باپ سے اس فتح محبت کرے اولاد کو احسان ہو احسان ہو, ہو کہ میرے والد نے ہماری یہ تربیت کی ہے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے مل کر کے رہیں اسی لیے رام منڈن سر آپ کو نو آپ لیکن نبی علیہ و سانگ روزانہ رات میں ہر ایک سے اور ہر اہل کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹائم دیا کرتے تھے آج ہمارے پاس سارا وقت دوسروں کے ساتھ ہے اور بستر پر آئے تو سونے کے ہو گئے کوئی آپس میں تال مل اٹھنا بیٹھنا اولاد کے ساتھ رقط محسی بتا یا ان سے کوئی سیکھنے سکھانے کا دوستو یہ کوئی تصور آج باقی نہیں رہ گیا ہے یہ بہت بڑی کمی ہے اور یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے چاہے وہ حالف خودرا دیکھے نبی اس طرح خان اپنے محبوب اور ابن ددید جن کو صد رسول کہا جاتا ہے محبوب رسول کہا جاتا ہے آپ کیا آزاد کردہ گناہ کے بیٹے تھے ایک طرح ان کو پکڑا دوسری طرح آپ گھر میں داخل ہو رہے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مل گئے دونوں کو آپ نے ملایا اور گھر میں داخل ہوئے متحرات اکٹھا ہوئی آپ نے ازواج متحرات کو خطاب کیا دیکھو یہ میرے دونوں بچے ہیں اپنے احسان اپنی تعلیم اپنی تربیت اور اپنے تعلقات کا تذکرہ کیا اور پھر آپ نے ہاتھ دعا کی اللہم ارحم ہوما پر اے اللہ میں کیسے ان دونوں بچوں پر شفقت کرتا ہوں مہربانی کرتا ہوں جس سے ہزاروں گنا زیادہ آپ ان پر مہربان ہو جائیں اور دوسری ہے اے اللہ میں کیسے اپنے ان بچوں سے محبت اللہ آپ سے محبت کریں تو ضرورت اس بات ہے دوستو کہ وقت نکالے اپنی اولاد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کچھ ٹائم بیٹھ کر کے بات کریں اور تبادلۂ خیال کریں نیکیوں پر ان کے حوصلہ افزائی کریں اگر کچھ کو ہیں تو ان کی کوتاہیوں کی اصلاح کریں یہ بڑی ضروری ہے کلو کو مرائن و کو مشورہ چاہیے تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت آج کے دن ہر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ داری اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا ہم نے یہ ذمہ دار تمہیں اولاد کو بنایا تھا یہ ذمہ داری تم نے کتنا ادا کی اللہ یہ مہارا ہمارے لیے آسان کر دے نمبر دو بڑی اہم چیز ہے دوستو ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے حق اور باقی کی تمیز ہوتی ہے اسے کچھ نیکیوں برائیوں کا علم ہوتا ہے اپنے استطاعت اپنی طاقت اپنی کے مطابق اپنی اولاد کی تعلیم دے اور تربیت کرے کسی کو معلومات کتاب اللہ کی سنت رسول کی دین جو معلومات ہے ان کے روشنی میں اپنی اولاد کو تعلیم دے اولاد کو سمجھائے اولاد کو سکھائے رقب العالمین نے ہمارے اوپر فرق کرا دیا ہے چاہے قرآن پاک کی اے یا وہ خود نا سو جانا اللہ نے فرمایا فرمایا ایمان و خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل ویار کو بھی جہنم سے بچاؤ خود تو عمل کر کے بچاؤ اور اولاد کو کیسے بتاؤ بچاؤ نبی تعلیم رضی اللہ کارن کہتے ہیں اللہ موہم اپنی اولاد کو اسلامی آداب سے اور ان کو خیر کی باتیں ان کو دین کی تعلیم دو یعنی تعلیم اور تربیت انسان کے فرائد میں سے عبد اللہ امر عبد الحت رضی اللہ تاران وقے میدان میں جب انسان اٹھایا جائے گا اس کے سارے بچوں کو اکٹھا کیا گیا بیٹے بیٹیاں اکٹھا کیے گئے اور دو طرف ایک طرف ماں اور دوسرے طرف باپ اللہ رب اللہ ماں سے اور باپ سے پوچھتے ہیں یہ تمہارے بچے ہیں اللہ میرے بچے ہیں اللہ سے پھر سوال کرے گا درا بتا ماد الم تہو تو نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھلایا تھا کیا تم نے ان کی تعریف و تربیت کی تھی یہ ہمت کے دن اللہ رب ہم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ امر کے توفی میں سے کمائے الحمد للہ نمبر تین دوستوں بہت ہی ضروری ہے خاص ہو جی جتنے کے دور میں علم مجالس علماء کی مجالس دروس درس دروش درش مادری دینی محفلیں اہل علم اور نیک لوگوں کے پاس اپنی اولاد کو لے کر کے حاضر ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے آج ہم بڑی کوتاحی کرتے ہیں اور سوچ کے علماء سے قریب جانے سے ہم اپنی اولاد کو نہیں رہے ان کے پاس جاگست میں بہت دیندار بڑھا دیں گے یہی شیطان کا سب سے بڑا مقل و فریت ہے دوستوں اپنی اولاد کو دینی محفلوں سے علماء سے دینداروں سے پرہیزداروں سے اور دست و تدریس دینے سے والوں سے جڑو اگر ہماری اولاد اس سے جڑے رہی تو یقینا اللہ تعالی ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا نبی علیہ سورا خان کے بات صحابہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم آپ نے کٹا سو کے تو کہتے نہیں خان ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمارے ابو بکر عمر نے یہ بڑے بڑے صحابہ گزرے ہوئے ہم سب کو نصیحت کرتے تھے جالت العلما وہ شاعل الحکمان وہ خالص مندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا نہ تو علما کے سوال کرو اور اہل علم کے پاس بیٹھو وہاں بیٹھو گے مسودی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مجالس مجالس تم سے, سے آدھا علما کے پاس دینی محضوں میں درخت و تدریس میں وہ تو اور اجتماع میں اگر حاضر ہو گئے تو اللہ تعالی اس سے تمہارے علم کو تمہارے تتما تمہارے دین کو اضافہ کر دے گا بڑھا دے گا اس لیے ضروری ہے اللہ اکبر لکمان حکیم جن کا, جن کے نام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سوچ حاضر کی ہے اس کی وجہ کیا تھی سب سے بڑی چیز اولاد کی تربیت تھی کتنی پیاری کہتے ہیں یاد بنیاد اے میرے پیارے بیٹے اے میرے تنارے یاد رکھنا جسما علما سے مل کر کے رہنا اور ماں سے دور کر کے رہنا ان سے اپنے پاس دل سیکھنے کی غرض سے پہنچ سے رہنا ان کی مجالس میں شرکت کرنا اور قریب بیٹھنا کیوں علم چلو چلو سل بولو تمہیں معلوم ہے بیٹھے غریبوں کو فقیروں کو مشکلوں کو علم نے بادشاہوں کے بازو میں بیٹھا دیا ہے ضرورت ہے دوستو اس چیز کی بڑی اہم ضرورت ہے آج ہم سارے چیزیں ہم اولاد کے لیے مہیا کرتے ہیں لیکن کبھی اولاد کو ان دینی محفلوں اور دینی مجلسوں اور بادر نصیحت درد و تدریج کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں شامل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں جبکہ جی اور ایمان کے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نمبر چی, نمبر چار دوستو بڑی ضرورت ہے جب اولاد کو بیٹھائیں تو فرق سے لکھتا سا سا لال قرآن پاک نے بیان کیا اے نبی آپ اپنے ساتھیوں کو سن کس سے بیان کریں نیک لوگوں کے امبیا تھے, تھے، سعدہ اچھے لوگوں کے واقعات بیان کریں کہ دین کی برکت سے تقویٰ کی برکت سے علم کی برکت سے اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ان کے واقعات بیان کریں اچھے لوگوں کے اور برے لوگوں کا بھی واقعات بیان کریں کہ فلاں انسان اللہ کی نافرمانی کیا اس کو اللہ نے کس طرح سے دنیا ہمیں اور پر دلیل اور خار کیا اسی لیے قرآن پاک میں جگہ اللہ نے ہمیں اور ایک لوگوں کے واقعات کو سننے پڑھنے بیان کرنے کو حکم دیا ہے سب خوشی لال لگ انتفت کرے ہمارے نبی آپ ان کو واقعات سنائے ان کو کس سے سنا امبیا کے ساری ان کے لکھ لا لوگ فکر کریں ہم نے اسی طرح سے واقعات آپ کے لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو تبرت اور رسیحت ہو امام ابو علی فراہم <سلام> اللہ سے تھے اے میرے کی بجلس میں جانا ان کے واقعات کو سننا اچھے لوگوں کے اور کہانیوں کو سننا ہمارے نزدیک سے کہا کی کہ بہت ساری معلومات سے افضل ہے کیوں انہیں کی برکت سے جس کو تم تمہیں جگہ ملی ہے جس کی برکت سے تمہیں دین ملا ہے جس کے برکت سے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے وہی ہیں جن کے واقعات سے اللہ رب اللہ وہی لوگ ہیں جن کا تب ہم کر رہے ہیں ابو اب وہ ہمارے لکھے تھے بہت سارے مسائل سیکھ سے علماء کے حالات اور واقعات سننا اور ان کی مجلس جانا ہمارے لیے بہت زیادہ افسل ہو بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملکی کو سیکھنا چاہیے چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دیں جو بیمار ہوں جو ہیں کی پریشانی کو دور کر کے جو مقروض کی حفاظت فرما جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاصل شیخ سلطان کو اور ان کے آوان اور شاید حفاظت فرما ارحان حضرات سے کام لے جس میں آپ کے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا کدب ہے امت اور ملت کا نقصان ہے قوم اور وطن کا خسارہ ہے دنیا میں دنیا مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ان کو خود امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں اللہ ان کی عزت ان کی عزت ان کی ان کی, ان کی, ان کی, ان کی حفاظت فرما اللہم اللہ ول مسلمان عباد اللہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے پر میں لائک کو دبانا نہ بھولی تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ, نہ بھولیے